کرے گا کیوںکہ اکابرین نے اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں کہا ان کی اصل بنیاد پرانا حدیث تھی اور اس سے غور و تفکر اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام کرتا تھا صحیح اس لیے جو اس کی مخالفت کرے گا وہ اللہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کی مخالفت کر رہا ہے میں نے دیکھا ہے کہ کچھ عرصے اگر کسی کا نام اوپر آتا بھی ہے تو پھر وہ ذہن پہ ایسا محاب ہوتا ہے کہ دوبارہ اس کا نام بھی ذہن میں آتا ہی نہیں ہے <تصفيق> نام انہیں اقابین کا زندہ رہتا ہے جن پر اللہ کی خاص رحمتیں تھیں آپ <تصفيق> دیکھ لیجئے انشاءاللہ شاء آپ کو پریکٹیکل نظر آئے گا یہ ایک یہ سوچنا کہ اشار ثواب کرنا کوئی منع نہیں ہے قرآن پاک ضرور پڑھیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں تقسیم کے ساتھ پڑھیں لیکن اسال ثواب ممنوع نہیں ہے بھائی نے فرمایا کہ جو چشتییا سلسلہ ہے اس میں سیما کا جو تصور ہے اس کی کیا شرح حیثیت اولیا کے نام سے منقول ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تجز پیدا ہو جاتا ہے جب اس قسم کی باتیں سنتے ہیں کہ اولیاء کی تعلیم کو لیں یا جو فقہا یا علماء فرما رہے اس کو لیں دیکھیں آسان سی بات ہے بالکل قرآن اتھیتک کتاب ہے اس میں تو کوئی شکی گنجائشیں نہیں ہے Sorry. حدیث مبارک ایک ایسی چیز ہے جس پہ تفصیلی کلام ہو گیا اور اسماع و رجال کا باقاعدہ فن ایجاد کیا گیا ایک ایک راوی پہ بحث کر کے حدیثوں کو نکھار کر پیش کر دیا گیا Sorry. اس کے بعد جتنے بھی واقعات منقول ہوں گے کسی بھی ولی کی طرف منسوب ہیں hmm. محققین کا قول یہ ہے کہ چونکہ وہ قرآن حدیث کی طرح اتھینٹک نہیں ہیں hmm. تو ان کو صحیح اور درست ماننے کا معیار یہ ہوگا کہ ہم اسے قرآن و حدیث پر پیش کریں گے Sorry. اگر وہ تعلیمات قرآن و حدیث کے موافق ہوں گی تو ہم قبول کریں گے اگر نہ موافق ہیں نہ مخالف ہیں تب بھی اس کو عمل کرنے میں حرج نہیں اور اگر وہ سراہتن مخالف ہیں تو پھر ہم انہیں اولیاء اور اکادمی کی طرف منصوب اس لیے نہیں کریں گے کہ وہ قرآن و حدیث کی مخالفت سے محفوظ تھے ٹھیک یہ ضرور کسی نفس پرس نے درمیان میں بات نکال کر اور اپنے نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اسے بزرگوں کی طرف منسوخ کر دیا اور بزرگوں کے نام کو بطور ڈھان استعمال کر رہا ہے یہ ایک ایسا اصول ہے کہ اس پر آپ ہزارہ واقعات تو پرکھ سکتے ہیں لہذا سیما بالکل جائزے سے کوئی انکار نہیں لیکن چند شرائط اس کی لکھی ہیں نمبر ایک جو سیما پڑھنے والا ہو بادشاہ ہو ٹھیک نمبر دو کلام بالکل شریعت کے مطابق ہو نمبر تین سننے والے اہل ہوں نمبر چار نفسانی تقاضی نفسانی خواہش کے تکمیل مقصود نہ ہو نمبر پانچ وہاں پر کوئی امرد موجود نہ ہو بیری سڑکا موجود نہ ہو نمبر چھ آلات موسیقی کے ساتھ نہ ہو نمبر سات اس میں تالیاں وغیرہ نہ ہوں تالیاں قابل سے ثابت ہیں بالکل بھی نہیں ہیں یہ تو ثابت بھی نہیں کر سکتے منسوخ بھی نہیں کی گئی ہیں اور آٹھواں یہ کہ فرماتے ہیں کہ اہل ہونے کی علامت یہ ہے کہ اگر کوئی سات دن کا فاقہ کرنے کے بعد हुँ. اس کے ایک طرف روٹی رکھ دی جائے اور ایک طرف سیما کو رکھا جائے تو روٹی کو چھوڑ کے سیما کی طرف مائل ہو جائے Allah. تو اس کے لیے شرن جائز ہوگا ورنہ پھر وہ نقصانی خواہش کی تخمی بھی ہوگی صحیح. یہ فرمایا کہ یہ قرآن عربی میں نازل ہوا اگر ہم اردو میں صرف پڑھیں تو ثواب برابر ہوگا تو جنہیں ثواب برابر نہیں ہوگا اردو پڑھنے کا ثواب ہوگا لیکن جو حدیثوں میں ثواب ہے وہ عربی پڑھنے کا ہی ہے صرف شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام اسیم بھائی کیا حال ہے آپ کے اللہ کا کرم ہے میں غلام جیلانی بات کر رہا ہوں دبئی سے جی جیلانی صاحب فرمائیے سلیم بھائی میرا ایک میسج ہے جو کہ میں میڈیا کے تھرو پوچھنا چاہتا ہوں میسج یہ ہے کہ آج جو اسلام ہم جسے اسلام کے ہیں یہ اسلام ہمیں نہیں دیا گیا تھا ہمیں جو اسلام دیا گیا تھا وہ بہت باقیدہ اسلام تھا, اسلام تھا, اسلام تھا, اسلام تھا اس کے اندر بے خیائی نہیں تھی آج اگر ہم پاکستان کی بات کریں پاکستان کے ایسے بہت سے چینل ہیں جس کی ماڈل جس کی ہوسٹ جس بے خیاش سے کی ہے خود تو جنومی ہے دوسروں کو بھی جنلومی کر رہی ہے یہ کچھ طریقہ نہیں ہے اس کے علاوہ آج جو آپ نے تربوز دکھایا ہے تو ماشاء اللہ یہ جو تربوز ہمارے اسٹوڈیو میں جو پڑا ہوا ہے یہ ماشاء اللہ اس کے بارے میں کیا گئے کہتے ہیں حضرت محمد کی تو کیا شان ہے وہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ کے اوسا بھی دنیا میں سے ختم نہیں ہوں گے اور مجھے یاد ہے کہ کیوں ٹائم میں ایک لیڈی نے فون کیا تھا کہ وہ روٹی پکا رہی تھی اور اس سے اللہ تعالی کا نام لکھا ہوا گیا تھا جی ہاں بالکل تو یہ ساری نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور خود وسلم کی ذات کا है کہ है وہ حیات ہیں ابھی صحیح اور اس کے علاوہ میں مفتی صاحب سے کہنا چاہوں گا کہ آپ نے شیال کوٹ سے کا گا اچھا لاہور سے لاہور سے جی جی اچھا تو بہت شکریہ ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقت کے بعد دوڑتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں بچ جائے آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں صحیح ٹائم تسیم صابری کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب حضرت ابنامہ مفتی محمد عامر صاحب اور الحاظ محمد شہباز قمر پڑی وی صاحب بات شامل کرتے ہیں پروگرام میں جی شہباز سے آپ کے لیے حمایش بہت زیادہ سے بھی ہمارے بھائی اقبال صاحب سے خصوصی طور پہ انگلینڈ سے ابراہیم بھائی تھی. سوڑیاں لگیاں موج لائی رکھ سوڑیاں چنگیا یا بندے بائی رکھ سونے لگیاں نے موج صدا لائی رکھ سونے چنگے یا بندے نئی لگیاں سونے لگیا نی موجر شرم کچھ بھی کملی چیاں اپنے لکائی رکھنے سوڑیاں کمبلی چیاں اپنے لکائی چنگے یا بندے نئی بائی رکھ سو لگانے صدا لائی رکھیں سونے چنگیاں یا سچیاں بھائی رکھ سونے موجاں نا دے گلام میں لوگ کے نہیں سوڑیا پرداج پایا میرے کمڑی والڑا پرداج پایا پے پائی رکھی سوڑیاں سویا لگیا موجاں سی بھائی اپنی بات آپ کی بات کرنا کہ کیا ترے نام نا سویا چڑی ہوئی بدی نڑائی رہی سویا چنگیا گیا مرد رکی سونے لگیا نی موجہ چنگیا یا, یا بتیا نئی رت سو سویا ਚੱਲ ਗਿਆਂ ਯਾ ਮੰਦੇਆ ਹੀ ਬਾਈ ਰੱਖਿ ਸੋਣਿਆ ਲਗੀਆਂ ਨੇ ਮੋਜਾਂ ਸਦਾ ਲਾਈ ਰੱਖੀ ਸੋਣਿਆ ਚੰਗਿਆ ਯਾ ਮੰਦੇਆ ਚੰਗਿਆ ਯਾ ਮੰਦੇਆ ਹੀ ਬਾਈ ماشاءاللہ اللہ یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد نوٹس یقین کے ساتھ ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے شاندید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں صحیح کائم وسیم صابری کے ساتھ حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب سوالوں کے جوابات دے رہے تھے جی مفتصرآب یہ سوال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام قرآن میں نہیں ہے السلام کی والدہ کا ہے ایسا کیوں ہے تو دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ اللہ کی حکمت ہوتی ہے جس کا تذکرہ فرمانا چاہے اگر کسی کا تذکرہ نہیں کیا تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بار میں ان کی کوئی وکاط وغیرہ نہیں تھی ہزارہ ہاں صاحب ایسے ہیں جو اکابر صاحب ہیں لیکن ان کا نام پرانے فاس میں سرحد کے ساتھ نہیں ہے है. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہے یہ کوئی مقام اعتراض ہے یہ پوچھتے ہیں کہ پوچھ رات پر مسلمان گزریں گے یا کافر تو دونوں ہی گزریں گے قرآن کی آیت ہے باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو جہنم سے نہ گزرے بس حجی سے بھی اس پر ہیں اور مسلمانی نے پوچھا کیسے سفر کریں گے آرانی سے یا تیزی کے ساتھ تو یہ مختلف معاملات ہوں گے بعض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ایسے گزر جائیں گے جسے بجلی کسی تیزی کے ساتھ بعض تیز رفتار جان کی تر کی طرح بعض گٹرتے ہوئے نکل جائیں گے اور بعض کٹ کے گر جائیں گے हुँ. وہ پھر وہ جا, آ, کافر وغیرہ ہوں گے جو کٹ کے نیچے گریں گے میں نے پوچھا کہ کلچر جب مختلف ہوتے ہیں مختلف جگہوں کے تو قیامت میں اس کا حساب و کتاب کیسے ہوگا عالم اسلام کو مکمل طور پر اختیار نہ کرنا اور کلچر کو اختیار کرنے کے بارے میں ان کے ہے تو قرآن کی آیت ہے تعلیم شاہ فرمایا کہ یا ایدینہ آمرد خلوص کافا ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ हुँ. بعض چیز ایسی ہوتی ہیں جو اسلام طرف سے فرض, و فرض و واجب قرار دے دی گئی اس میں تو کلچر کو پیچھا رکھا جائے گا اور اسلامی تعلیمات یا اسلامی اصولوں کو ہم پیش اندر رکھیں گے بات چیز ایسی ہوتی ہیں جس میں خود شری رعایت دیتی ہے اور کلچر کو اختیار کرنے میں شرم کو حرج نہیں ہے اب ہونا یہ چاہیے کہ ہم سیکھیں کہ قرآن کی تعلیمات یا حدیث کی تعلیمات کس حد تک ہمیں کلچر کو اختیار کرنے کی اجازت دے رہی ہیں ایک شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جو آپ نے بہن نے پوچھا تھا کیا انہوں نے کہنا ہوا اللہ تبارہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدر ہے تو بعد لوگ اس کو منع کرتے ہیں تو بہتر یہ ہمارا مشورہ بھی یہ ہے کہ اس قسم کے لاکٹ نہ پہنے جائیں اس چنجا خانے میں بال و فتحت یاد نہیں رہتی ناپاکی کی حالت بھی ہوتی ہے کہ بال و فدار میں گندی چیز کو ہاتھ لگاتا ہے دھونا یاد نہیں رہتا تو مبارک نام پر ہاتھ لگ جائے تو یہ مناسب نہیں ہے اس لیے اس قسم کے لاکٹ نہ پہنے تو بہتر ہے بعض یہ کوئی ناجائز نہیں اب کر رہے اس کو گناہ نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے ادب کا تقاضی نہ پہنے جائیں دیکھیے انہوں نے کہا کہ کسی وقت سے ان کا وزو بار بار ٹوٹ جاتا ہے تو نماز کا حکم کیا ہوگا یہ کوئی رائے جھگڑے کی بات نہیں ہے نہ آپ والدہ سے بدتمیزی کریں نہ والدہ آپ کو بار بار کہیں اس کے بالکل آسان سا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کا وضو بالکل باقی نہیں رہتا تو وہ ایک وقت میں وضو کریں اور نماز کو ادا کریں وہ عذر لاحق ہو چاہے اس کے بظاہر نظر آ رہا ہو نماز ادا کریں گی بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا نماز ادا ہو جائے گی اگلا وقت آئے تو دوبارہ تازہ وضو کر کے اس وقت کی نماز ادا کر لیں یہ ایک عذر معذور شخص کے لیے شریعت نے نماز کی ادائیگی کا طریقہ بتایا ہے کے بھائی نے کہا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے میری ایمان کے ساتھ زیارت کی میری شفاظ سے واجب ہے تو خبر مبارکہ تو نظر ہی نہیں آ رہی تو خاص اس بے قبر کو دیکھنا مقصود نہیں ہے صحیح یا اس کے بارے میں شادی مقصود ہے بلکہ اپنی بارگاہ کی حاضری ہے کہ ہم تعظیم رسول کی غرض سے حج کے بعد یا ویسے سفر کریں تو وہاں پر حاضر ہو جائیں تو انشاءاللہ چونکہ وہ بہت ہی سے برق ہے اور وہاں پر جانا نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب و مرہوب بھی ہے تو شفاعت کا انعام ملے گا آخر میں بھائی نے شاد فرمایا کہ اسلام کی تعلیم تو کچھ اور ہے لیکن بعض صرف جو ہے وہ اسلام کو بے حیائی کے ساتھ پیش کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں اسلام اور بے حی یہ تو ایک دوسرے کی ضد ہیں جہاں بے حیائی ہے وہ اسلام ہے ہی نہیں اس کو صحیح اسلام, صحیح اسلام کہنے نہیں چاہیے اگر سے نام کا زبان سے آدمی اسلام کا نام لے رہا ہو لیکن معذلہ اگر وہ بے حیائی ہے تو ہم اسے اسلام نہیں کہیں گے صحیح اسلام کے اسلام, اسلام کے طریقے سے بیان ہونا چاہیے اور یہ غیر مناسب مفتی جب بجال سے مقابلہ ہوگا امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کا لشکر ہوگا تو وہاں پر بھی ان کے مقابلے میں بھی لوگ ہوں گے جو اس کے ساتھ ہوں گے تو مقابلے میں ایک تو قیادت مسلمانوں کی طرف سے کون فرمائے گا اور دجال کیسے مرے گا جی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں یہ مقابلہ ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل فرمائیں گے اور اس لشکر کو امام مہدی کی قیادت میں شکست ہوگی ٹھیک رہا یہ مسئلہ جیسے ہم پیچھے بات کر رہے تھے احادیث میں یہ تک ملتا ہے حضور علیہ السلام کے فرامین میں کہ ان گھوڑوں کے رنگ نسل تک میں جانتا ہوں صحیح جبکہ ہم پیچھے بات کر رہے تھے کہ یہ چیزیں ممکن ہیں کہ سمبولیکل ہوں یعنی یہ جو بتایا جا رہا ہے دجال کا کس او صاف کا حامل ہونا है. یہ مراد لینا کہ اچھا یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ یعنی ایک جس طرح آپ بات کر رہے تھے کہ ٹیکنالوجی اس کے پاس کوئی ہوگی اور معیشت کا قبضہ ہوگا بہر طور یہ تو ایک ہو سکتا ہے عمل اور ایک دن میں ایک سفر کر لے گا ادھر سے ادھر دنیا کے ایک کونے میں لیکن جو گھوڑوں کا رنگ جاننا اور اس میں جو سوار ہیں اس کے والد کا نام جاننا گھوڑے کی نسل جاننا سرکار نے فرمایا میں جانتا ہوں تو اس حوالے سے مطلب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ جنگ گھوڑوں پر ہوگی تلوار سے ہوگی تو کیا یہ موجودہ ٹیکنالوجی اٹامک بم وغیرہ یہ سب ختم ہو گئے ہوں گے جس دور میں نبی کریم علیہ السلام نے جن لوگوں کو یہ بتایا تھا صحابہ کرام کو کیا ان کو ٹینک اور کلاشن کو بتائی جا سکتی تھی اس دور میں ان چیزوں کا وجود ہی نہیں تھا صحیح بات یہ ہے کہ ہمیں تو یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو فرمایا اس سے جو مراد ہے اس پر ہمارا ایمان ہے صحیح وہ حق ہے صحیح, صحیح رہا یہ مسئلہ کہ یہ کس طرح ہوگا اس کی تعبیرات کی جاتی ہیں صحیح, صحیح جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کا محیشت پہ کنٹرول ہو جانا hmm. اس کا جو ہے وہ عالمی قوت بن جانا hmm. Hmm. یہ اسی بات پہ دعا کرتا ہے کہ جو اس کے متی نہیں ہوں گے اس علاقے کو برباد کر دے گا اچھا so ایک تو یہ تو علامات سرکار کا جس طرح ایک سمبولک بھی ہو سکتا ہے لیکن جہازوں کا سفر کرنا اور خلائی چیزوں کو مسخر کرنے کے لیے بھی تو سرکار نے فرما دیا نا اب اس کے ساتھ اگر اس تناظر میں حدیث پاک کو دیکھتے ہیں تو یہ بھی تو وہ ممکنہ سے ہے کہ تھرڈ ورلڈ وار جس طرح ہم دیکھتے ہیں بومز وغیرہ یہ اگر اٹامک بام اگر تھرڈ وال وار چھڑتی ہے اور اس میں انرجیز وغیرہ کا یوٹیلائزیشن ہوتی ہے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا تو یہ ممکنات میں سے بھی ہے لیکن بنیادی طور پر تو ایک الیکٹرسٹی ہے اگر یہ ختم ہو جاتی ہے تو یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تو ایسا ممکنات میں سے ہے کہ وہ گھوڑوں سے ہی اور تلواروں سے ہو مجھ صاحب نے فرمائے نا کہ ایک تو ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی حقیقت وہ تو اس کو ہم حق مانیں گے اب یہ کہ ہم واقعی جو اس کلام سے ظاہر ہو رہا ہے وہی وہ حقیقت ہے بھی کہیں یہ ہم اس میں 100% نہیں کہہ سکتے ہیں یعنی اس میں تابیرات مختلف ہو جاتی ہیں جیسے نبی کریم نے شاید فرمایا آخری زمانہ ہوگا تو جانور انسانوں سے کلام کریں گے ایک روایت میں فرمایا کہ انسان کی جوتی کا چسمہ کلام کرے گا ایک روایت نے فرمایا کہ انسان اپنے گھر سے باہر ہوگا واپس آئے گا اس کے ران بتائے گی کہ اس کے پیٹ پیتے گھر والوں نے کیا کیا آپ اندازہ کریں کہ جدید ٹیکنالوجی کی طرف اشارہ ہے جیسے آج کل موویز بھی بن رہی ہیں جانور باقاعدہ کلام کرنا ہوں جی ہوں بالکل اور یہ جیسے کیمراز وغیرہ خفیہ کیمرے لگا دیتے ہیں بعد میں آپ کو ویڈیو دیکھیں تو پوری کی پوری رپورٹ مل جاتی ہے کی کیا کیا ہوا یہ اشارے ہیں اس طرح اگر ہم اسے یہ تعدر کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں کرام کو سمجھانے کے لیے صاحب نے فرمایا انہی کے فہم کے مطابق گفتگو ہوگی صحیح. لیکن وہاں پہ گھوڑا کہہ کر اگر ٹنگ مراد لے لیا جائے یا جدید ٹیکنالوجی کو چیز مراد لی جا رہی ہو اس وقت کوئی بعید نہیں آپ لیکن یہاں پر ایک سوال یہ بھی تو پیدا ہوتا ہے کہ کہا تلوار تلوار ساتھ ہوگی تلواروں سے ہوگی اور گھوڑے کی نسل جانتا ہوں تو پھر گھوڑا ہی مراد ہے دیکھیں آلائی جہاد کسی بھی دور میں ختم نہیں ہوا ٹھیک آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جو ہماری فوج ہے جو پہاڑی علاقوں میں جام میں جاتی ہے تو سامان سامان اوپر پہنچانے کے لیے گدے خطر و گھوڑے استعمال کیے جاتے میں ماضی سے آتا ہوں یہاں پر وقفہ لینا ہوگا اور شہری ٹائم میں شہری کا ٹائم ہے جہاں اذان ہو چکی ہے وہ نماز بھی پڑھ لیجئے آپ شہری کر لیجئے اپنے کام نپٹا لیجیے ہم ایک وقفے کے بعد دوسرے ہیں پروگرام دیکھ رہے ہیں شہری قائم تسین صابری کے ساتھ سا آج ہم بات کر رہے ہیں قیامت علامات قیامت کے حوالے سے اور کافی ساری چیزوں کا اجمالی طور پر ہم ایک ذکر کر پائے ہیں مفتی صاحب دعوت العرض کیا ہے قرآن کے اندر سورہ نمل کی آیت نمبر ایٹی ٹو میں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور جب عذاب کا قول ان پر واقع ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے دابت الارض جو ان سے کلام کرے گا اور کہے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے پھر اس کے, اس کے حوالے سے آدھے سے مبارکہ میں یہ وضاحت آئی ہے کہ یہ دعبت الارض ایک ایسا جانور ہے کہ جس کا سر بیل کی طرح ہوگا کان ہاتھی کی طرح ہوں گے گردن شتر مرغ کی طرح ہوگی یعنی مختلف جانوروں سے سینا شیر کی طرح ہوگا اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے پاس حضرت موسا علیہ السلام کا عصا ہوگا سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی وہ کافروں کے پیشانی پہ حضرت موسا علیہ السلام کا عصا مارے گا اور مسلمانوں کی پیشانی پہ وہ انگوٹھی لگائے گا سلیمان علیہ السلام کی جس سے ان کا چہرہ پیشانی روشن ہو جائے گی اور اس سے مسلمان اور کافر دونوں واضح ہو جائیں گے صحیح صحیح کون مسلم ہے کون کافر ہے اسی صاحب یاجوج ماجوج اور پھر سور کب، کب کا پھونکا جانا جہاں یہ جب دجال مرے گا نا اس کے بعد پھر یادوج مادوس کا خروج ہوگا جس ہم نے کل بھی کلام اس پر کیا تھا کہ ان کو سکند الفرن نے مقید کیا ہوا ایک دیوار کے پیچھے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن سے وہ باہر نکل آئیں گے اور کثیر تعداد میں ہوں گے اور وہ پوری دنیا کے اندر پھیل جائیں گے لوگ قتل و غارت کریں گے اس وقت ہنستے عیسیٰ امام مہدید تشریف لے جا چکے ہوں گے ان کا انتخان ہو چکا ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام تھوڑے بہت مسلمان جو رہ گئے ہوں گے है. انہیں لے کر آپ ٹور پر چلے جائیں گے اللہ کے حکم سے صحیح. اور پوری دنیا میں قتل و غارت کرتے رہیں گے اور اس وقت بہت زیادہ یعنی قحط سالی ہو جائے گی صحیح. ایک اون بکرے کی گائے کی فری جو ہے ایک دینار سے بھی زیادہ قیمتی ہو جائے گی है. اس وقت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دعا کریں گے صحیح. کہ ان گلوں کی میں کیڑے پڑ جائیں گے اس سے وہ ہلاک پھر جب آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئیں گے تو پوری دنیا تقریباً ان سے بھری ہوگی اور اتنے کثیر تعداد میں ہے کہ نبی کریم فرماتے ہیں کہ ان کے پیروں اور نیزوں کو وہ مسلمان سات سال تک جلاتے رہیں گے اللہ پھر آپ کی دعا سے پرندے آئیں گے ان کو اٹھا کے جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا انہیں پھینک دیں گے زمین پاکو شاپ کیا کہا جاتا ہے کہ توبہ کا دروازہ جب بند ہو جائے گا تو اس کے بعد کتنا ارسر رہے گی دنیا مطلب اس کے بعد دیکھے توبہ کا سورج جب غریب سے نکلے گا نا توبا کے دروازے بند ہو جائیں گے اس وقت چالیس سال تک کسی کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی چالیس سال تک پھر قیامت قائم ہوگی اور سارے کے سارے کفار ہوں گے تو چالیس سال تک جب اولاد نہیں ہوگی تو جو کم سے کم عمر کا شخص ہوگا جس پر قیامت قائم ہوگی وہ چالیس سال کا ہوگا کم از کم شلق سے قیامت قائم ہوگی صحیح ہم آج بات کر رہے ہیں <coughs> قرب قیامت کی علامات کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا اور قیامت سوگر علامت سبرا علامات کبرہ سگر... کے حوالے سے بھی ہم نے ذکر کیا ایک مختصر سے وقت کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے ناظرین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری قائم تسلیم صابری کے ساتھ مفتی صاحب کیا پیغام دیتے ہیں آج کے ٹاپک کے حوالے سے بس یہ علامات کے اعتبار سے جو علامات ظاہر ہو چکی ہیں ان علامات پر غور و تفکر کرنے کے بعد ان گناہوں سے اجتناف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اگر اللہ نے محفوظ رکھا ہے تو اس استقامت کی دعا کرنی چاہیے اور اپنے اولاد اولادوں کو اپنے نسل کو یہ چیزیں سکھانی چاہیے بتانی چاہیے تاکہ ہمارے اولاد بھی بڑے ہونے کے بعد ان چیزوں کو ذہن میں محفوظ رکھے ان گندگیوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائے صحیح صح. تسلیم بھائی کل سے لے کے آج تک کئی علامات پر گفتگو ہوئی حضور علیہ السلام نے ان چیزوں کو علامات قیامت قرار دیا لیکن آپ دیکھیں کہ آج جب ہم بات کرتے ہیں اس دور کے حوالے سے تو ہم اسی دور کو ترقی یافتہ دور کہتے ہیں لیکن جب ہم دین کے فریم سے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ترقی یافتہ دور قیامت سے قریب جا رہا ہے تباہی سے قریب جا رہا ہے جب تک کہ ہم اپنے اس دور کو اس ترقی کو آخرت سے منسلک نہ کر دیں اور اس دین کے مطابق نہ کر لیں اس طریقے کے مطابق نہ کر لیں جو نبی کریم علیہ السلام نے اس دور کے حوالے سے خصوصیت کے ساتھ بیان فرمایا تو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قیامت کے فطروں سے قیامت کے علامات سے ان مسائل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے ناظین شکریہ ادا کرتا ہوں تمام احباب کا جو تشریف لائے اس پروگرام میں اور اس پروگرام کو رونق بخشی ہم نے آج گفتگو کی قرب قیامت کی علامات کے حوالے سے جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے وقت قیامت کا قریب آتا جا رہا ہے علامات کا ظہور ہوتا جا رہا ہے اور جس طرح ہم نے دو پروگرامز میں ڈسکشن کی کل بھی اور آج بھی کہ بہت سی علامات ایسی ہیں کہ جو ظاہر ہو چکی ہوئی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں وہ بہت زیادہ پھیلی ہوئی نظر آتی ہیں یہ بات نہیں ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے یہ ذکر زیادہ ہو رہا ہے آج سے سو سال پہلے دو سو سال پہلے تین سو سال پہلے کی اگر آپ ہمارے اکابرین کی گفتگو یا ان کی کتب اٹھا کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں یہی بیان نظر آتا ہے کہ قیامت قریب آنے والی ہے تو گویا یہ اس وقت سے قیامت کی تیاری کے لیے ایک ترغیب دی جاتی رہی ہے کہ ہم کوشش کریں کہ اس کی ترغیب دیتے رہیں اور وہ علامات جو ظاہر ہو گئی ہیں جس طرح مفتی صاحب بھی فرمایا کہ ہم ان سے سبق سیکھیں اور کوشش کریں کہ اسے اس اجتناب کریں اور اللہ رب العزت سے اس کی حفظ و امان چاہیں اور قیامت کی تیاری کے لیے جس طرح سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کب آئے گی سرکار نے پوچھا کہ قیامت کا پوچھنے والے تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے ارسکی یا رسول اللہ امال کے حوالے سے تو طہی دامن ہوں بس آپ سے محبت کرتا ہوں آخر سلاط وسلام نے فرمایا جو مجھ سے اس دنیا میں جس سے بھی محبت کرتا ہے اس کا آخر اس کے ساتھ ہی ہوگا تو ہم سرکار سے محبت کرتے ہیں سرکار سے محبت کریں اور اسی کو ایمان کا حصہ بنائیں اپنے تمام تر شب و روز کا حصہ بنائیں اور قیامت کی تیاری اس انداز میں کریں کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں ہمارا آخیر بھی اسی کے ساتھ ہو جائے ہم سرکار سے محبت کرتے ہیں ہمارا آخر بھی سرکار کے ساتھ ہو جائے کل انشاءاللہ رات لاہور سے ایک عظیم الشان اجتماع جو روحانی اجتماع کی لائیو ٹرانسمیشن آپ دیکھیں گے وہ چار بجے تک رہے گی اور سحری ٹائم کی ٹرانسمیشن چار بجے لائیو شروع ہوگی جو انشاءاللہ فجر کے بعد تک بھی انشاءاللہ جاری رہے گی اس کے بعد انتیسویں شب کو انشاءاللہ ایک عظیم الشان محفلات جو بروز جمعرات انشاءاللہ لائیو یہاں اے آر وائی اسٹوڈیو سے کیو ٹی وی پر آپ کے لیے لائیو پیش کی جائے گی دو بجے تک ہوگی اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد سہری ٹائم کی ٹرانسمیشن آج کی سنہری بات سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے بہت ساری چیزیں سنہری بات میں اس مرتبہ روزے کی مناسبت سے لی ہیں سرکار نے فرمایا کہ روزہ رکھو تندرست رہو اور یہ ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ روزے سے کمزوری ہو جاتی ہے نقاہت ہو جاتی ہے میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ خون ہڈیوں کے گودے میں بنتا ہے جب کبھی جسم کو خون کی ضرورت پڑتی ہے خود کار نظام ہڈی کے اندر ایک سسٹم وہ حرکت پذیر ہو جاتا ہے اسٹیملیٹ ہو جاتا ہے جس سے زیادہ خون پیدا پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے کے دوران جگر کو ضروری آرام ملتا ہے جگر آرام دے رہتا ہے اور پرسکون رہتا ہے چونکہ سارا دن کچھ کھایا نہیں جاتا تو اس کو آرام ملتا ہے اور یہ آرام ہڈی کے گودے کے لیے ضرورت کے مطابق اتنا مواد مہیا کر دیتا ہے جس سے آسانی سے اور زیادہ مقدار میں خون پیدا ہوتا ہے میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ ماہ رمضان میں پورے مہینے میں انسان کا جسم جتنا خون بناتا ہے ایک روزہ دار کا ایک عام دنوں میں اسی انسان کا چونکہ وہ روزے کی حالت میں نہیں ہوتا تو اس مقدار میں وہ خون نہیں بناتا ہے سرکار نے فرما دیا روزہ رکھو تندرست رہو یہ بات ہمیں میڈیکل سائنس آج بتا رہی ہے سرکار آج سے کم و بیس چودہ سو سال پہلے بتا چکے ہیں کیا بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ پھیلائے ہوئے گوشہ دامان تجسس پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس سائنس محمد کا پتا پوچھ رہی ہے کل انشاءاللہ سیم ٹائم سیم چینل آپ سے پھر ایک مرتبہ پھر ٹی وی پر ملاقات ہوگی کل تک کے لیے تسلیم ساغری کو اجازت دیجیے تسلیمات حاضرو صاحب کی جو فرمائش ہے اے in love. ات کرنا آ میں قبر اندھیری میں گا جب والے दवा वाले